وہ بھی اچھے پوچھے آپ نے با یہ اصل میں اصل مذہب ہے شیعوں کا انہوں نے کیا کیا ہے کہ زہر اور اثر ایک وقت میں پڑھ لیتے مغرب اور ایشا ایک وقت میں پڑھ لیتے ہیں اس کا نام انہوں رکھا زہر این اور دوسرے کا نام رکھا مغرب ہے دونوں ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں امام شافی رضی اللہ کا مذہب یہ ہے کہیں سفر میں ہوں تو سفر کی وجہ سے اگر اثر کی نماز جانے کا خطرہ ہو تو زہر کے ساتھ پڑھ لی جائے یہ امام شافی کا مذہب ہمارے امام امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ جمع سلاطیں نماز کو صرف حج کے موقع پہ ملانا جائز جیسے جب آدمی عرفات میں ہوتا تو عرفات میں زہر اثر ملا کر پڑھی جاتی جب آدمی مزدلفہ میں آئے تو مغرب اور عشا ملا کر پڑھی جائے اس حج کے علاوہ کہیں بھی نماز کو دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں اور وہ بھی سن یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے بادشاہ اسلام یا خلیف وقت یا خلیف وقت اپنا نائب مقرر کرے جس کو حج کا امیر قید وہ اگر نماز پڑھا ہے تو زہر اور اثر ملا کے پڑھی جائے ایک حتم حکمت اس کی فوکھا اور بزرگ دین دن یہ لکھتے کہ زہر اور اثر ملا کر پڑھنے کے بعد مغرب تب کا وقت جو ہے وہ دعا کے لیے رکھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغرب تک دعا کرتا رہا اس لیے کہ وقوف جو ہے سورج غروب ہونے تک یہ واجب ہے تو دعا کے لیے یہ وقت رکھا گیا لیکن آج کل تیس لاکھ کا مجمع ہوتا تو ایک ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہیں پھر یہ کہ لفظ خلیفہ ہے وہ خلیفہ بھی نہیں نہ خلیفہ کا نائب ہے آپ کو سن کے تعجب ہوگا یہ میں تحقیق کر کے بتا رہا ہوں الزام نہیں لگا رہا ایک امام مکہ سے آن کر مزدلفہ میں نماز کیا کام ہے عرفات میں نماز پڑھاتا وہ قصر نماز کیسے پڑھائے گا اس لیے کہ مکہ سے تو وہاں کا فاضلہ کچھ بارہ میل کا بارہ چودہ میل پر قسر کیسے ہوگا تو کیسے وہ پڑھائے گا یہ کہنا ہے جی حضور نے قصر پڑھائی بھئی حضور نے قصر پڑھائی تھی مدین شریف سے آ کر ہاں مکہ سے آ کر کے قصر تو نہیں پڑھائی ایک لوگوں کو اس میں سہو ہوا بحث سے بحث نکلتی چلی جاتی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس کو آج جو اب کا ابیار علی ہے وہاں سے انہوں نے نماز قصر کی تو مدینے شریف سے اس کا فاطلہ آٹھ دس آٹھ دس کلو کا وہاں حضرت فاروق اعظم نے نماز کسر کی اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آدمی کسی شہر میں ہو اور شہر میں ہونے کے بعد وہ نائنٹی ٹو کلو یا ستاون تین بٹا چار میل جو سترہ سو گز کا ہو اتنی نیت کے ساتھ گھر سے نکل جائے یہ نہیں کہ وہ منزل مقصود پر پہنچے جب کثر پڑے گا بلکہ راستے سے کسر شروع ہو جائے گی کہاں سے شروع ہوگی جیسے ہم کراچی سے چلیں تو عرف میں جس کو کراچی کہتے ہیں آبادی کراچی کی ختم ہو گئی اب وہاں سے قسر شروع ہو گئی مثلا کراچی سے آپ نکلے ایک گھنٹے میں پیپری پہنچ گئے پیپری کراچی نہیں یا آپ ٹھٹے کے راستے سے گئے تو بیچ میں آتا ہے قصبہ کیا ہے اس کا نام دھابی جی, جی گھاروں یہ کراچی نہیں یہاں سے نماز قسر جو شروع ہو جائے تو حضرت فاروق آزم جب مدینے شریف سے چلے تو آبادی بہت کلیل تو جب آپ ابیار علی جہاں سے لوگ ہچ کا احرام باندھتے یہ مضافات مدینہ تھا اب جب مدینہ کی بستی سے نکل گئے تو حضرت عمر فاروق نے وہاں قصر پڑی کیونکہ وہ مدینہ شریف کے باہر تھا آج ہم بھی اگر کراچی سے باہر نکل جائیں آبادی کراچی کی ختم ہو جائے تو قصر شروع ہو جائے گا تو اس اعتبار سے تو بارہ میل کے فاصلے پر تو قصر ہی نہیں کہ جو وہ قصر پڑھا پھر دونوں ملا کر پڑھاتا اور جو لوگ اپنے اپنے خیموں میں پڑتے ہیں ان کے لیے وہاں کے علما کا بھی فتویٰ یہاں کے علماء بھی کہتے ہیں زہر کے وقت میں زہر پڑے گا اثر کے وقت میں اثر پڑے گا البتہ مزدلفہ میں جب پہنچے گا تو مغرب اور رشاں دونوں میں لائے گا یہاں تک کہ اگر مزدلفہ میں فرض کیجئے کسی ایسے شاٹ راستے سے پہنچا کہ مغرب کا وقت ہے تب بھی مغرب نہیں پڑے گا ہاں مغرب کب پڑے گا ایشا سے ملا کر کے پڑھے گا تو صرف ہمارے یہاں دو نمازوں کو جمع کرنا صرف حج کے موقع پر ہے کسی اور سفر کے موقع پہ جائز نہیں اچھا دو دن کے گیا ہاں گھنٹے کے یہ سب سے پہلی تو یہ بے فکری بتائیے پانچ نمازیں کیسے قضاؤں گے لاہور جانے میں لیکن پڑے گا نا نہیں بھائی آپ وضو اس یہ تو ساری مصیبت آپ تیمم کرے ساری ترکیبی موجود ہے نماز نہیں چھوڑے گا تیمم کرے وہ تیمم کر کے نماز پڑھے اور کیا یہاں سے لاہور تک کہیں زمین ملی نہیں تیمم کرنے کی تو چھوڑے گا نہیں لیکن ایک بات ہے کہ اگر چھوٹی تو کثر پڑے گا واپس آئے کراچی آ کر کسر پڑے جی نہیں مدینہ شریف سے جب باہر آپ نکل گئے نا تو کسر شروع ہو گئی جب بھی رابطے میں کوئی نماز ہو اس کو کسر پڑھیں گی کسی بھی جگہ آدمی اگر جائے اور جانے کے بعد مکمل وہاں پندرہ دن کی نیت کر لے تو مقیم ہو گیا پوری نماز پڑھے گا یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو اور اگر پندرہ دن سے ایک دن بھی کم ہو اگر چودہ دن اس نے نیت کی کسی جگہ ٹھہرنے کی وہ چودہ دن قصر کرے گا اب آئیے مثال کے طور پر آدمی حج کرنے کے لیے گیا چھ دن مکہ میں رہا چار پانچ دن حج میں نکل گئے اور اس نے نیت کر لی پندرہ دن کی لیکن پندرہ دن کی نیت کرنے کے بعد اس پندرہ دن کے اندر حج کا سفر ہے یہ نیت باطل ہو جائے گی وہ مسافری رہے گا جب تک مسافری رہے گا مقیم کب ہوگا کہ مکمل پندرہ دن مکہ میں ٹھہرنے کی نیت کر کے سولہویں دن اگر حج کرنے جا رہا ہے اب مقیم ہو گیا وہ منا میں بھی پوری پڑے گا عرفات میں بھی پوری پڑے گا مزدلفے میں بھی پوری پڑے گا یہ جب جب کہ مکمل پندرہ دن مکہ میں رہ کر سولہویں دن اگر باہر جا